نہیں آن سب بل موتا نہیں تو بد رد نوتاؤ مسی آناشا کا مات صاحب کمف داؤ ہو رہا دہیاؤ مر دے ربت دموتاؤ مرد بن کتاؤ کے ہوتے دمافی سورت مافی سورت مشتری دامات صاحب کمف داؤ ہو تاسو چمش مستر محاس موتاس موتاؤں ازافت چگپت رکھید مسل مسلمان نہ مخارف نہیں نہ ہراسان لکمفتر دا برقی داسی دا نہ دا خبر کی جاگا سبب دوار گمراہی دو. دخل دا کر داغی نہ متافت شراغی بے باہر تو کر دفاع حفاظت دیوجنا دی چکم دی گروات تھری شو دماغی حالات پیان فلان کب فلان واحی الفیظ نہ سفار واس اور دا <محفظ> امانات دباغنا انتجاوت سے جاوتہ دا نادر کلام کور جاگد حد شرائن واؤڑی سڑے دام بجنے دبگین دا دا دا حاصل قال ابو بحرا سمیت رسول اللہ صلی پور کاندر جولان بھی بنی شرائن موافی نے ادو کسان پورے سہیل کے مقابل کون کی پد عمل کی ان مقابل ہو یو کو انیک عامل کی زور وار کڑے ہو کر فپد عمل کی پے آمل عمل آمل دے کے تقابل یو اتنا مکی کے کی کی مخی کی دن کینے کے کی ان مکی دن کی بدے کی متابا مقابلہ مقابل کی بلا عمل کی اکانا ہو تو مادا بیان د متباخان اکانا ہو ہما یز جو دیو کار دا کورا بے کور دہ کی ورتی سے ملا اور مشتحد الخلاباد بل کوشش کہوں کہ وہ فبادت کے تو کان راضان مجھے آخر عرار ہمیشہ ہوتا کوشش کہوں کہ عبادت کیا کہنا بانی اور در سے ہاتھ دے کو لو اب صرف بس کا ناس مسا گناہ گنا نمک وہ جدو ہو یومن دو تبھی مزنب درا پیورس وہ گنا بانی فکار ہو اب صرف مر سلا سے گنا نمک و دا گنا پکارا ایک دا دا ابو عیس را. را. نا. قسم آتا دا سا. دا مغفرت. دا متر ببش والله لا حول ولا قوه الا بالله تا تو معافی کے یاد چریت کر اللہ کا جرات تمونی جی تو بیزا ارواہوں داڑو راہن در رب العالمین زدار راہن تبو شو ذالناس وقال حاضر ملت ایت ا كنت بعالما توما بنا علم او كنت چتاجہ دم کو او کوتا دار چتا پاو چ چدمہ پختاری کے قادر بھی جزمی قالا ازحب پتخور الجنب رحمتی اللہ پر رحمت جزب پر پکو مقصد جہان لوخار دو از دوام نہ دے جو وہ جو جان تل الخرود یعنی تو صدر afar پر سبذ دی کریمہ سد afar نو صدا پر دی کریمہ مہانی یہ ذابو نار ان دا, سب دا دو دے دے سبب دو خود جہنم گرزا پھر جملہ رسنے جی دو اباد پر حاصل ہے یہ ذابو بہ ال نار وہ دی تو جہنم تا خار بہرا وہ الذين سمیہ نے تلکلم بکلمۃ ذلکلمۃ بغیوا دنیا ہو آخرت ہوں دنیا برباد کرا یعنی دنیا کے چا مارو نہلوار سال داغے کی اساحبی عامری نشتے و گنا لا لاکھ چپت الوار سور کی اللہ نظر معامل دا تا سزا رف دنیا کی جپ دنیا کی ملا سزاور کی سرد خون نباخرت کی جہنمتا وہ سبد گناہ بانی مصر البا اندار دار دیر ال جپ دنیا کے ظالم تا باقی تو سزاور کی پاخرت کے سزاؤں کی جہنم تیر نوازی دیو قط الرحمن قطر سے اندازوں گناہ دا قطر سن رحم نا. دا دہ لاکھے کار دو دنیا کیم سزا کی و سزا کی, و پاخرت کی و سزا کی ہو پاخر کی سزاور کی